اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد باللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی واسحابہی اجمعین سورة الحجر قرآن مجید کی یہ جو سوٹہ ہے اس میں سب سے پہلے جو ذکر ہوا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہوا ہے جو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ مجنون کہا کرتے تھے اور قرآن مجید کا مذاق اڑایا کرتے تھے یہ جرم بہت بڑا جرم ہے آپ آج بھی دیکھ لیجیے کہ حضور گم علی وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یا ان کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے اور یا ان کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بھی دیکھیے بہت سے ایسے لوگ ہمیں نظر آئیں گے یورپ میں کہ فلاں صاحب نے گستاخانہ فلاں باد کہ گستا خانہ فلاں چیز بنا دی یا فلاں بعد گستاخانہ لکھ دی اور بعد میں پتہ چلا کہ سال دو سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد پتہ چلا کہ وہ صاحب تو مسلمان ہو یہ تو ان صاحب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و نے ان کو سزا دینے کی بجائے ہدایت سے نواز دی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مذکب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنا ایک چیز خیال رہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک ایسا پیغام ہے جو اب رہتی دنیا تک قائم ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ اب زمانے کے حساب سے کسی استخر اللہ تبدیلی کی ضرورت ہے یا کسی سوچ بچار کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین کی تکمیل کر دی اپنا آخری نبی بھیج دیا اپنا آخری رسول بھیج دیا اپنا آخری پیغام اپنا کلام بھیج دیا اب کسی قسم کی کوئی تبدیلی کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں ایسے معاملات جو براہ راست قرآن سے اور حدیث میں نہیں ہیں اور حالات کے مطابق اس میں غور و فکر کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر ہمارے موجود ہیں جو کہ اس معاملے پہ بیٹھتے ہیں اور اس کا کوئی کوئی نہ حل قرآن و حدیث کی روشنی میں ترتیب دیتے ہیں یعنی یہ طے پا گیا کہ تا قیامت اب اس دنیا میں جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے معاملات قرآن اور حدیث کی روشنی منگو کوئی ایسی چیز جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے وہ براہ راست اسلام سے ٹکرا جاتی ہے وہ کفر کا نظام ہو سکتا ہے وہ کفر کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اسلام کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا اور دین اسلام کو ماننے والے ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا تو یہ جو کہا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اور مشرقین مکہ اور بہت سے لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے استفر اللہ جادو کا استفر اللہ جنون کا اور یہ خالی ان پہ نہیں آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی پہ ان کی قوم جو ہے اسی قسم کے الزام دیتی رہی ہے تو قرآن مجید میں بڑا واضح قرآن ایک بڑی واضح کتاب ہے بڑی سیدھی آسان سمجھ میں آنے والی کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے جہاں پہ متشابہات ہیں وہ متشابہات ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے ورنہ باقی سب باتیں محکمات ہیں اور ہمیں محکمات کو پکڑنا ہے اور چلنا ہے تو قرآن میں بڑا واضح طور پہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ ایک آسان کتاب ہے سب کے سمجھ میں آنے والی کتاب ہے اس کی جو گفتگو ہے اس کا جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے یہ کسی مجنون کی باتیں نہیں ہیں اور یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالی نے خود دعوی کیا ہے وعدہ کیا ہے اب اس کی حفاظت کے لیے چونکہ عالم اسباب ہے تو عالم اسباب میں جس قسم کے اسباب کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں اس طرح کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اگر اس کے متن کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے اس میں حفاظ ہے ماشاءاللہ اور اس میں کتابت ہے ماشاءاللہ اور اگر اس کے فہم کی بات کریں تو اس کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علماء کرام کو اور ہمارے محققین ہیں ان کو ان کا ان کو بطور سبب جو ہے وہ اختیار کیا اس دنیا میں کہ جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں اس کے پیغام کو سمجھتے ہیں اور اس کے پیغام کو آگے پھیلاتے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر مسلمان پہ جو فرض فرائض ہیں چار پانچ فرائض اس میں یہ شامل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کو نہ صرف پڑھے بلکہ اس کو سمجھے سمجھ سمجھنے کے علاوہ اس پہ عمل کرے اور پھر اس کو آگے بھی پھیلائے ہاں اگر حفظ کر لیتا ہے تو سبحان اللہ تو بڑی کمال کی بات ہے لیکن بنیادی ظاہر ہے ہر مسلمان کا حفظ کرنا یا حافظ ہونا اگر ایسا ہو تو سبحان اللہ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم جو باقی چار اس کے حقوق ہیں وہ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کو باقاعدگی سے پڑھے قرآن کو سمجھے قرآن پر عمل کرے اور پھر اس کے پیغام کو آگے پہنچائے اب اپنے حلق احباب میں پہنچائے اپنے بیوی بچے میں پہنچائے اپنے بھائی بہن میں پہنچائے اپنے ماں باپ کو پہنچائے جہاں بھی اس کی رسائی ہے جہاں تک رسائی ہے وہاں تک پہنچائے اور یہ ان اسباب میں ہیں جو اللہ تبارک نے چونکہ عالم اسباب ہے تو ان کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا فرمائے اور قرآن مجید کا جن لوگوں نے کبھی مذاق اڑایا یا اگر آج بھی کوئی مذاق اڑاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کبھی کسی نے مذاق اڑایا یا آج بھی کوئی اگر ان کا مذاق اڑاتا ہے یا ان کی جو محکمات پر مبنی گفتگو ہے اور قرآن مجید کی جو محکمات پر مبنی گفتگو ہے اگر اس کی کسی نے تابیلیں کی تو وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا اور قرآن مجید کا گستاخ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ بہت جلد یہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے ان کی ضد پر جو روشنی ڈالی گئی تو کہا گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے وہاں سے باقاعدہ ایک سیڑھی اتار دی جائے اور یہ اس پہ چڑھنا بھی شروع کر دے تب بھی یہ وہ لوگ جو کہیں گے کہ یہ اللہ کا کلامی ہے یہ تو جادو ہے تب بھی وہ لوگ یہی کہیں گے کہ انبیاء دیا کرام علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ تو ہماری آنکھوں میں ایک نشہ پیدا کر دیتے ہیں وہ ہم پر سہرداری کر دیتے ہیں وہ ہمیں مشغول کر دیتے ہیں لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس عالمِ اسباب میں اسباب پیدا فرمائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے شخص کے لیے حجت تمام کا بھی اہتمام کیا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس یہ پیغام پہنچا نہیں تھا ہاں اب اس پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی افریقہ کے جنگل کے اندر فلاں جگہ پہ جہاں روشنی بھی نہیں پہنچتی وہاں پہ ایک بندے کو اگر پیغام نہیں پہنچا تو اس کا کیا ہوگا تو اس کو جواب جناب یہ ہے کہ آپ اپنی فکر کریں افریقہ کے جنگلوں کو چھوڑیں اللہ نا انصاف نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سنو گو کہ اس میں کچھ آئمان ہے کچھ اپنی رائے دی ضرور ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذمہ دار ہیں اور ان کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے حلقے میں ہیں یہاں سے ڈیڑھ ہزار دور افریقہ کے جنگلوں کے کسی قبیلے کے ذمہ دار ہم آپ نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جو بھی سبب پیدا کرنا ہے وہ کیا ہوگا یا کرے گا اور اگر نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے اور وہ اس کو کیسے کرے گا یہ وہ بادشاہ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے کائناتے بنانے والا ہے اس کے ایک کن پر پوری پوری کائنات بن جاتی ہے تو ایسے رب کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ کوئی نا کر سکتا ہے یہ تو سری کفر میں شامل ہو جائے گا اس لیے ان کے معاملات کو چھوڑا جائے اور اپنے معاملات کو دیکھا جائے اور اپنے جو ارد گرد دوست احباب ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے معاملات جو ہے ان کو دیکھا جائے پھر قرآن مجید میں بار بار توحید کا تذکرہ ہوا ہے توحید پر بار بار دلائل پیش کیے گئے ہیں جس کے اندر واضح طور پہ بار بار بتایا گیا آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے پہاڑوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے یہ وہی ہے جس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے یہی ہے جس نے بادلوں کا نظام بارشوں کا نظام جو ہے اس کا انتظام کیا تاکہ یہ جو زمین جو مردہ ہو جاتی ہے اس میں بھی پھر فصل اگتی ہے سبزہ ہوتا ہے اس سے بھی نفا جو ہے وہ پھر پیدا ہوتا ہے یہ پھر امکان آخرت کی بات ہے ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس دنیا میں تمام عمر ایک شخص ظلم و ستم کرتا ہوا یہاں سے مر جائے تو کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا اگر اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا تو پھر تو اس دنیا میں سے اخلاقیات ختم ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی دیکھیں دو معاملات چلتے ہیں انسان ہے لالچ کرتا ہے دو طرح کے لالچ ہیں ایک لالچ انعام کا لالچ ایک لالچ سزا سے بچنے کا لالچ یا خوف ہے یا امید ہے جیسا کہ صحابہ اکرام رحمان اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ خوف اور امید درمیانی حالت کا نام ہے اب اگر آخرت نہ ہو اگر جزا اور سزا کا تصور نہ ہو اگر حساب کتاب کا معاملہ نہ ہو تو اس سے کیا ہوگا نہ خوف ہوگا نہ امید ہوگی نہ انعام کا لالچ ہوگا نہ سزا سے بچنے کا لالچ ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا یہ جو زمین ہے اور ہم جو انسان ہیں ہم اس زمین پر ہر جگہ شیطان ناچے گا نیکی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی یہ بہت سمجھنے والی بات ہے اور اللہ جو ہے اس کے وسائل لامحدود ہے کیونکہ ہر چیز اس کے کہنے پہ بنتی ہے وہ کسی بھی قسم کے وسائل پہ انحصار نہیں کرتا ہے بلکہ ہر قسم کے وسائل اس کی وجہ سے تخلیق پاتے ہیں اس کی ایک اپنی حکمت ہے کب کیا ہوگا کیسے ہوگا کب قیامت قائم ہوگی یہ سب کھسا معاملہ اسی طرح زمین کو کب خشک کرنا ہے کب زمین کو تر کرنا ہے کب کسی پر کوئی عذاب ڈالنا ہے کب مردوں کو زندہ کیا جائے گا یہ سب کی سب باتیں ایک بس ذہن میں رکھیں گے اللہ انصاف کرنے والی ذات ہے اس لیے ایسی کسی بات کو ذہن میں اور دل میں لانے کی کوشش نہ کریں اگر آتی ہے تو فوری طور پہ لا حول ولا قوت الا بل پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں معذرت طلب کریں استغفار کریں یہاں تک یہ ہم اس جو وسوسہ ہے جو شیطان کے کی کوشش کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ میں آیا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے اب اسی طرح تمام معاملات دیکھ لیجئے قرآن مجید نے جو پچھلے انبیاء ہیں انبیاء کرام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارک ہے اس دنیا کے اندر اس سے پیچھے جو آئے ہیں اور جو اقوام آئی ہیں ان سب کے حوالے سے دیکھیے پورا کا پورا قصہ ہمیں قرآن مجید میں کہیں پہ بہت تفصیل کے ساتھ کہیں پہ مختصر بیان کیا گیا ہے جات کو پیدا کیا گیا آگ سے پیدا کیا گیا یہ جو ابلیس ہے یہ بھی قوم جنات سے ہے قرآن ہمیں کہتا ہے اس بحث میں جو لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ جن تھا یا فرشتہ تھا قرآن نے کہہ دیا کہ وہ جنوں میں سے تھا تو وہ جنوں میں سے تھا اس میں کوئی بحث نہیں اس نے جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا جنات کو اس کا غلط فائدہ اٹھایا آدم کو سجدے سے انکار کیا گستاخی کی تکبر کیا اور تکبر میں اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اللہ کو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے میں تا قیامت تیری اس مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں گا اور اللہ نے بھی کیا کہا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو توہین ہی جو سراط مستقیم ہے یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اس پر قائم ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں اور سب سے آسان ہم نے پچھلی نشست میں بھی قرآن مجید کی جو سورا دیکھی تھی ابراہیم اس میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کی وجہ سے بہت گیا تھا تو اس کا جواب صرف ایک ہے کیوں تمہارے پاس دماغ نہیں تھا تمہارے پاس دل نہیں تھا تمہارے پاس علم نہیں تھا تمہیں سوچا کیوں نہیں تم نے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے شیطان کے بہکاوے کی بھی اگر بات آئے گی تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ تمہارے پاس اللہ نے اپنی کتاب بھیجی اپنا نبی بھیجا اپنے رسولوں کو بھیجا انبیاء کو بھیجا پھر تم کیسے بہک گے یہ کسی دوسرے پر بات ڈالنا چاہے وہ شیطان ہو یا چاہے کوئی انسان ہو یہ انسان کا کام نہیں ہے آپ ذرا غور کریں کہ وہ جو واقعہ ہے کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا جو حکم ہوا تمام فرشتوں کو اور اس جن کو تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا لیکن اس جن نے نہیں کیا اب اس میں دیکھیے کہ آگے جن جو ہے یہ جو ابلیس ہے اس نے کیا کہا اس نے سارا الزام اپنے اوپر نہیں لیا سارا الزام اس نے رف پہ ڈال دیا اور اپنی آگ سے بنے ہونے کو تکبر بنا لیا لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ سے استغفار کیا انہوں نے اللہ سے معذرت کی انہوں نے جو کوتا ہوئی اس کوی کا اقرار کیا میرے ساتھ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شعط نیت ہے اور ایک آدمیت ہے آدمیت یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اقرار کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے گناہ ہوا ہے مجھ سے یہ کمزوری سرزد ہوئی ہے یا اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں یا اللہ مجھے اذن توفیق دے مجھے معافی بھی فرما اور اذن توفیق دے کہ میں آئندہ یہ غلطی نہ کر سکوں شیتنیت کیا ہے شیتنیت یہ ہے کہ نہیں میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا میں تو بہک گیا تھا مجھے فلاں بہت یہ کام شیطان نے کروا دیا شیطان ذہن میں رکھے ہم سے کوئی کام کروا نہیں سکتا وہ صرف ہمارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے وہ برائی کو چمکا کر اچھا کر کے ہمیں دکھا سکتا ہے اس کی طرف بڑھتے ہم اپنی مرضی سے اس لیے یہ کہہ دینا کہ اس نے بہکا دیا تھا فلاں کی بات میں آ گیا تھا یہ دلیل روزے قیامت ہمارے کام آنے والی نہیں اور اسی طرح جتنی اقوام ہے ان کا جب تذکرہ ہوا قوم سبوت ہے قوم لوت ہے قوم شعیب ہے آپ یہ دیکھیے کہ تمام اقوام سوائے ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے تمام اقوام وہ ہیں جن کے اوپر عذاب نازل ہوا کسی بھی نبی کا اپنی قوم سے ایک حدیث مبارک ہے جس کے الفاظ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کا مفہوم مرض کر رہے ہیں کسی بھی نبی کا اپنی قوم میں پیدائش بھی مبارک ہے اور وسال بھی مبارک ہے اگر تفصیل دیکھیں کہ, کیوں وہ ہے تو تفصیل یہ ہے کہ جس نبی کا قوم میں نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا برباد آیا ہے۔ صرف ایک, حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسی ان کی قوم تھی کہ جو حضرت یونس ناراض ہو کے چلے گئے جب اور اللہ تبارک نے ان کے اس طرح ناراض ہو کے جانے ایک پر برہمی دکھائی اور ان کو کچھ وقت کے لیے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا گیا وہ قوم پیچھے سے نادم ہوئی توبہ سے اخبار اس نے کی وہ اپنے نبی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتی رہی سوائے اس ایک قوم کے کوئی قوم ہمیں پیچھے ایسی نہیں ملتی جس پہ عذاب نازل نہ ہوا جس نے بھی کبھی اپنے نبی کا پیغام چٹلایا یا اس کے خلاف کیا اس پہ عذاب ضرور آتا ہے ہاں یہ ہے کہ اب عذاب کی شکلیں بدل گئی ہیں اب آزاد کی شکل میں پوری پوری قوم کا تباہ ہو جانا نہیں ہے اب کسی خطے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے کچھ ہوتا ہے کہ باقی اس سے کچھ سبق سیکھ لے شاید ان کی اصلاح ہو جائے کیونکہ یہ آخری قوم ہے اور یہ پیغام آخری پیغام ہے اور تا قیامت اب یہی پیغام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اپنا نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے نام لیوا گھرانوں میں پیدا کیا اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی اسی لیے قرآن و جید میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بات فرمان ہوا اللہ کا وہ یہ ہوا کہ جتنا بھی الزام ان پر لگائے جاتے ہیں جن کا جتنا بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان سب کے معاملے میں کہ وہ صبر سے کام لے تبلیغ سے کام لے اچھے طریقے سے تبلیغ کریں مخالفین جو ہے ان کے معاملات میں درگزر سے کام لیں اور دنیا میں مخالفین کو جو مال و دولت اور ایش و عشرت نصیب ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں مومنین کے ساتھ نرمی سے جو ہے وہ نرمی کا سلوک کریں یہ معاملات ذہن میں رکھیں کہ مشرقین کے کاموں کی ان کے جو بھی اقدام ہے اس سے ہمیں بالکل گھبرانا نہیں ہے یہی پیغام حذم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کی ساری امت کو دیا گیا ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے بطور مسلمان صرف ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا نجات کا باعث نہیں ہے جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ جس کے نام لیوا ہے اس کی اطاعت کرنا اس کی اتباع کرنا یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے فرائض واجبات کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہمارے لیے نجات کا باعث ہے لیکن فرائض و واجبات کو چھوڑ کر مباحات مستحبات ان چیزوں کی طرف مائل ہو جانا اس سے نجات ہونے کا امکان نہیں ہے اور اس میں ہم ہر دفعہ آپ کو یاد کراتے ہیں قرآن مجید میں بڑا واضح طور پر ملتا ہے کہ جہنم میں کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ ایک مثال ہے اور قرآن سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی ایسی بے تحاشا مثالیں ہمیں ملتی ہیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے محبت کے ساتھ کرنا ہے درگزر کے ساتھ کرنا ہے اگلے کو خام خواہ مختلف تہمتیں لگا کر غیبتیں کر کے برا بھلا کہہ کے اور برے انداز سے نہیں کرنا ہے انسان کی سرشت میں زد ہے جب ہم اس کے ساتھ برے انداز میں بات کرتے ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جو جن کو اصلاح نصیب ہوتی ہے زیادہ تر زید میں کھڑے ہو کر الٹا اور شیتن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اللہ کا پیغام محبت سے پہنچانا ہے ہمیں اور اپنے عمل سے پہنچانا ہے ہمارے جتنے بھی بزرگان دین الحم الرحمٰ ہے جن کی وجہ سے اس خطے میں اسلام آیا اسلام پھیلا انہوں نے صرف اور صرف کیسے اسلام پھیلایا صرف اور صرف ایک طریقے سے اور وہ تھا اپنا امر جو محبت سے بھرپور تھا تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کے راستے کو پکڑیں ان کے طریقے کو پکڑیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے تر رکھیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز پکڑ لیں ہر وقت کے لیے پکڑ لیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وزو ہے نہیں ہے شرن اگر وزو آپ کا نہیں ہے آپ بغیر قرآن مجید کو چھوئے قرآن پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو زبانی یاد ہے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اگر وضو ہو تو سبحان اللہ اس میں پھر تو ثواب بھی ایسا ہے کہ کیا بات ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر میرا وضو کھل گیا یا ٹوٹ گیا تو میں کہوں گا نہیں اب تو میں ذکر نہیں کر سکتا اب میں جب وضو کروں گا تب درود شریف پڑھوں گا ایسی کوئی شرط نہیں ہے شریعت کے اندر ہاں باغو رہنا انتہائی افضل اس میں کوئی شرک نہیں ہے بلکہ ہمارے دن تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو آخری وقت میں وضو ہو بھی تو سونے سے پہلے وزو کر کے اللہ کا نام لے کر اور ذکر اذکار کر کے آپ سو جائیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے فہمتا فرمائے قرآن کو سمجھنے کی قران کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے آگے عزیز و گراب کو تنقین کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ خير خلق سیدنا و مولانا محمد وعلیہ الی و اصحابہ اجمعین بر رحمتک یا ارحم الراحمین